اور محدثین نے امام ابن علی جمرہ نے اس کے اوپر مفصل بیان کیا علامہ عینی نے بیان کیا علامہ قستلانی نے بیان کیا علامہ قرمانی نے بیان کیا امام اسقلانی نے بیان کیا نبوی نے بیان کیا قاضی ایاز نے بیان کیا اور ایسے لوگ ہوئے جس کو امام شارانی تو بعد کے بعد امام جلال الدین سیوتی جیسے اقابر نے تفصیل سے لکھا عالم بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا اس حدیث پر قائم ہوتے ہوئے اس کو امام غزالی نے بیان کیا دیکھتے آئیے المنکد من الزلال امام غزالی فرماتے ہیں کہ روحانی ترقی کرتے کرتے وہ مقام آ جاتا ہے حَتَّى اِنَّهُمْ بَهُمْ فِي يَقْزَتِهِمْ يُشَاهِدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَأَرْوَاحَ الْأَنبِيَاءَ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ ا وَيَكْتَ بِسُونَ مِنْ <فَوَائِدًا> وہ یکم بیداری میں امبیا سے کلام کرتے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں ان سے اقتصاب فیض کرتے ہیں امام ابو بکر بن العربی مالکیہ کے امام ہیں انہوں نے اس کی تصریح کی امام عز الدین بن عبد السلام القوائد القبرا میں اصول فقہ کے امام ہیں انہوں نے اس کی تائید کی امام شرف الدین حبات اللہ البارزی نے اس کی تائید کی امام اکمول الدین بابرتی الحنفی نے تائید کی اب میں حوالے صوفیاء کے نہیں دے رہا محدثین اور کے دے رہا ہوں امام صفی الدین بن اب منصور نے تائید کی امام یافی نے تو اس کی تائید کی امام سراج الدین نے اس کی تائید کی شیخ عبد بن نو القوسی نے تعبیر کی تصریح کی کل ایمہ محدثین بیان کرتے رہے اور پھر بیداری میں زیدار مصطفیٰ کرنے والے ایسے ہوئے کہ شیخ ابو العباس المرسی یہ خلیفہ ہیں امام ابو حسن شازلی کے وہ فرماتے ہیں لَوْ خُجِبَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تُرْفَتُ عَيْنٍ مَا عَدِدْتُ نَفْسِ من زُمْرَةِ الْمُسْلِمِينَ خدا کی قسم عالم بیداری میں میرے حجابات اس طرح اٹھ چکے ہیں کہ اگر ایک لمحہ میری نگاہ سے جل ہو جائے تو اس لمحے میں خود کو مسلمان نہیں سمجھتی یہ امام جلال الدین سیوتی نے روایت کیا اور امام شارانی نے روایت کی الباق القدسیہ اور امام سیوتی نے, نے الحاوی الفتابہ اس رسالہ کے اندر اور کثرت کے ساتھ اولیاء سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عن سمیت جو عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے اس پر محدسین نے اور خاص طور پر امام سیوتی نے محدسین نے دلیل دی انہوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ ایک ہے رائی زیارت کرنے والا ایک ہے جس کی زیارت ہو رہی ہے آقا علیہ السلام کی ذات پاک اگر دونوں کے درمیان اشتراک مناسبت تاممہ ہو جائے اشتراک کامل ہو جائے تو بیداری میں آنکھیں دیدار کے قابل ہو جاتی ہیں اس طرح کہ ان کے دل کو آنکھ کا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ دل کو آنکھ کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور اشتراک کی پانچ قسمیں ہیں اشتراک کے ذاتی ہے یا دیکھنے والا اور جس کی زیارت ہو رہی ہے ان کے درمیان کوئی مناسبت ذات کی ہو یا اشتراک وصفی ہے وصف کی صفت کی کوئی اشتراک ہو یا اشتراک کے حالی ہے ان کے حال میں کوئی وجہ مناسبت کی ہو یا اشتراک کے ہے یا اشتراک رتبی ہے اور فرماتے ہیں اگر پانچوں وجود اشتراک کی اور مناسبت کی تام ہو جائیں تو پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور بیداری میں دیدار مصطفیٰ سے بندہ متمتے ہوتا ہے اس کو امام نبوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام نبوی جن کی کتاب ریاض و سعودی عرب کی ہر مسجد میں قرآن مجید کے بعد حدیث کے مطالعہ کے لیے پڑھی اور پڑھائی جاتی امام نبوی انہوں نے اس کی تصریح کی اور امام ابن اجر اسکلانی نے تصریح کی اور شعر بخاری کستلانی نے المباحب الدنیہ میں تصریح کی اور علامہ عینی نے عمدت القاری میں تصریح کی تو گویا رویت بیداری میں اسی طرح ہے اگلی بات بتا دوں فرق فقط اتنا ہے قیامت کے دن ہر مومن کو اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں اور آقا علیہ السلام کا دیدار بیداری میں ہوگا یا نہیں قیامت کے دن ہوگا آج کیوں نہیں ہوتا آج ہم فانی ہیں اور فنا کے حجابات اور پردے مانے ہیں تو وہ پردہ مانے ہے دیدار تو آج بھی ہو سکتا ہے قیامت کے دن فنا کا پردہ اٹھا دیا جائے گا جب فنا کا پردہ اٹھا دیا جائے گا تو مومن دیدارے مصطفیٰ بھی کرے گا دیدارے خدا بھی کرے گا تو اولیا اللہ اسی دنیا میں منتو قبل ان تو اسی دنیا میں فنا کے پردے کو فنا کر دیتے تو جو آنکھ ہم سب کو بلا امتیاز قیامت میں نصیب ہوگی دیدار مصطفیٰ کے لیے اللہ کو وہی آنکھ آج نصیب ہو جاتی ہے قلب مرتبہ بصر پہ آ جاتا ہے تو آقا علیہ السلام کا دیدار بھی کرتے ہیں اور امام جلال الدین سیوتی نے فرمایا میں نے بہتر مرتبہ عالم بیداری میں دیدار مصطفیٰ کیا اور حدیث اور مسئلہ شریعت میں جس بات پر سمجھ نہ آتی میں دیدار مصطفیٰ کر کے حضور سے براہ راست پوچھ لیتا تھا یہ امام جلال الدین سیوتی نے بیان کیا اور طبقات میں امام عبد الوہاب شارانی نے تصریح کی اور امام سیوتی نے خود اپنی زبان سے اپنی کتب میں تصریح کی خود تصریح کی اور ایسے بھی ہوئے جیسے شیخ روز بہان بکلی اشی جو مصنف ہیں ثوات جو کتاب مصنف ہیں تفسیر کی کتاب کے ثواتی الہام کے شیخ اب روز بہان بکلی تفسیر کے عظیم عارف ان کا عالم یہ تھا کہ حدیث کے امام بطری کے محدثین علم حدیث میں کمال پا کر اپنی روایت حدیث کو درست کرنے تصحیح کے لیے حضرت شیخ روز بہان بکلی کی خدمت میں آتے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ایران میں مزار ہے آپ کا اور محدث حدیث کی قرآت کرتا جاتا جس حدیث کو سن کر وہ چپ رہتے وہ توسیع ہوتی کہ روایت اور اسناد صحیح ہے اور جس پر وہ سر اٹھا کے ایسے اشارہ کر دیتے سر سے نہیں وہ سمجھ جاتا کہ اس کی اسناد ضعیف ہیں انہوں نے ایک حدیث پڑھی ایک محدث نے آپ نے سر اٹھا کے اشارہ کیا کہ نہیں یہ آقا علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے محدث نے اسماء اور رجال کی کتابوں کا حوالہ دیا کہا کہ حضرت حدیث سند متصل ہے یہ جید ہے اس کے اسناب یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے روز بہان بکری جلال میں آ گئے فرمایا میں تمہاری کتب اسما کی مانوں یہ صاحب حدیث محمد مصطفیٰ کی مانوں انظر محمد رسول اللہ وہ ہوا یقول ہے فرما رہے ہیں روز بہان یہ میں نے نہیں کہا ہے یہ ایک موضوع ہے اس پر علماء محدثین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی کشفی طور پر روایات اور عادی کی تصحیح پر توسیق کی اور بہت سے علماء اوائل دور سے آخر علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب نے بھی اس کی توثیق کی علماء دمنگ نے بھی توثیق کی یہ آ کر یہ حدیث پاک ہے جو امام بخاری لائے اس باب میں اس کے بعد حدیث نمبر 119 اس باب میں باب حفظ العلم باب حفظ العلم امام بخاری اس باب کے اندر تین حدیثیں لائے ہیں تین اور دوسری حدیث حدیث نمبر ایک سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال کل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک من کا حدیث ہو عرض کیا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں مگر حافظہ میرا کمزور ہے بھول جاتا ہوں بھول جاتا ہوں تو آقا علیہ السلام سے عرض کیا حافظہ کمزور ہے بھول جاتا ہوں اب حضور علیہ السلام اس کا علاج تجویز فرما سکتے دوائی بھی بتا سکتے تھے کوئی آیت پڑھنے کو دے سکتے تھے حافظے کے لیے کوئی اللہ کا اس میں پاک دے سکتے تھے یہ سب کچھ حدیث میں آتا ہے کہ آقا مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں تجویز فرماتے مگر انہوں نے کہا حدیثیں بھول جاتا ہوں حافظہ کمزور ہے کیا کروں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ریرا اپنی چادر بچھاؤ چادر بچھائی کالب ست ردا آک آکا علیہ السلام نے ابو ریرا اپنی چادر بچھا دو فب میں نے اپنی چادر بچھا دی کالا فغارا کا فغارہ ثم کالا ذمہ ہو تو ہو فما نسی تو شعی ان آقا علیہ السلام نے اس طرح اپنی مٹھ ہاتھوں کی بھر کے میری چادر میں ڈال دی فرمایا اب اس کو سینے سے لگا لو سنبھال لو فرمایا خدا کی قسم اس اپنے ہاتھ کے چلو سے جو فیض دیا میں نے سینے سے لگا لیا مرتے دم تک پھر جو حدیث سنی ایک نہیں بھولی تو گویا چلو کے ذریعے فیض دینا بھی سنت مصطفیٰ ہے چلو کے ذریعے فیض دینا چاہیں تو حافظے کا فیض دے دیں چاہیں تو علم و حکمت کا فیض دے دیں, دیں کیوں ان نما انا قاسم اللہ ہوئی ہوتی چنانچہ اگلی حدیث ایک سو بیس اس کے بعد متصل وہ بھی ابو حریلا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرمایا کال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اماحد وما فمل آخرو فلو بس ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دو قسموں کے علم آکا علیہ السلاۃ وسلام سے سیکھے ہیں کتنے بولیے دو قسموں کے علم اب اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ علم ظاہر اور علم باطن دو علموں کا ثبوت ملا حدیث بخاری سے علم ظاہر اور علم باطن سیدنا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ دو قسموں کے علوم میں نے آقا علیہ السلام سے سیکھے ہیں ان میں سے ایک علم وہ ہے فب لوگوں ہو لوگو جو میں تمہارے سامنے بیان کر دیا کرتا ہوں یہ علم ظاہر ہے اور یہ علماء کے پاس علم ہے یہ علم علماء ظاہر کا ہے وہ عمل اور ایک دوسرا علم وہ بھی ہے فلو بسست ہو کوت حاض اگر وہ ہر ایک کے سامنے بیان کرنے لگوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں گے وہ علم باطن بھی ہے علم اسرار بھی ہے علم رموز بھی ہے اور علم مغیبات بھی ہے سید ن ابو نے فرمایا کہ علم ظاہر بھی سیکھا اور علم باطن بھی سیکھا ظاہر وہ ہے جو بتا دیتا ہوں اور علم باطن وہ ہے کہ اگر نااہل کو ہر ایک کو بتا دوں تو شاید میری گردن کاٹ دی جائے یہاں سے دو علم ثابت ہوئے اور اسی کی تائید میں ایک حدیث مرسل ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا انَََََََعلم علمان عم في القلب وعلم على علمسان فلا فضاق حجت اللہ الله آدم و ام الآ آخر فضاق العلمف امام حسن بصری نے مسلاً روایت کیا کہ آقر اسلام نے فرمایا لوگوں و اللم علم کی دو قسمیں اس کی تائید ہو رہی ہے علم کی دو قسمیں ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے جس کو حضرت ابو حرارا نے فرمایا روایت بخاری کے مطابق فب جو زبان سے بیان کر دیتا ہوں اور فرمایا دوسرا علم وہ ہے جو زبان سے نہیں دل سے جاری ہوتا ہے زبان کا علم سفینوں سے سفینے میں جاتا ہے سفینے سے سفینے میں جاتا ہے اور علم باطن سفینوں سے نہیں سینوں سے سینوں میں جاتا ہے یہ اولیاء اور رفا کا علم ہے فرمایا علم ظاہر شریعت میں ابن آدم بنی آدم پر حجت ہے واجب ہے اور علم باطن اصل میں نفع دینے والا علم باطن ہے نفع دینے والا علم باطن ہے اسی کی تائید میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوتی نے الطقان میں روایت کیا ابن مسعود روایت کرتے کہ قرآن مجید سات قرآتوں میں نازل ہوا اور ہر قرات میں قرآن کے ہر ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور فرمایا کہ کل حرف ظاہر اور باطن علم کے چشمے رکھتا ہے اور مولا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام نے علم و معرفت اور علم لدنی کے اس فیض سے نوازا ہے کہ قرآن کے علم کا ہر ظاہر و باطن علی المرتضیٰ کی جھولی میں ہے چونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی علی جن بہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو یہ امام بخاری کی یہ روایت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی اب وہی چیز جو خاص بات بیان ہونے والی ہے امام بخاری کا عقیدہ دیکھیے امام بخاری علم ظاہر اور علم باطن کو ثابت کر رہے ہیں پیدر پہ پی حادیث نووی کے دلائے اللہ کر اب اندازہ کریں امام بخاری کی مطابعت کا نام لینے والے کہاں اور امام بخاری کا عقیدہ اور صحیح بخاری کہاں زمین آسمان کا فرق ہے امام بخاری نے حفظ العلم میں پہلے سینہ مصطفیٰ سے چلو کی خیرات سے علم کی بات کی فرمایا کہ علم کی خیرات سینہ مصطفیٰ سے ملتی ہے پھر امام بخاری نے ظاہر اور بات کے علم کی بات کی اس کے بعد امام بخاری دوبارہ سیدنا موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی حدیث لائے ہیں حدیث نمبر ایک سو بائیس اب اس روایت میں ایک جملہ ہے خضر علیہ السلام کی زبان سے جو پہلی روایت بخاری میں نہیں تھا یہ حدیث زیادہ مفصل مضمون پر قائم ہے امام بخاری نے یہ روایت کی اور حضرت عبی بن بنکاب رضی اللہ تعالیٰ عن حدیث کے راوی ہیں عبی بن بنکاب اس میں فرمایا کہ جب موسا علیہ السلام سیدنا خدر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے خضر میں علم لدنی کے حصول کے لیے آیا ہوں قرآن مجید میں تھا فوجہ ابدم من عبادہ آت نا ہو راہم من الم نا ہو ملد علما علم لدنی قرآن کی نس سری سے ثابت ہے کوئی اس کا انکار کرے کہ علم لدنی کوئی نہیں ہوتا تو انکار قرآن ہے وہ اللہ نا ہو اب اس کی تائید میں امام بخاری حدیث لائے ہیں اور اس آیت کی شرح ہو رہی ہے امام بخاری نے فرمایا اس حدیث نبوی میں کہ جب موسا علیہ السلام پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے موسا میں موسا بنی اسرائیل ہوں اور آیا اس لیے ہوں کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے میں بھی لوں جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے لوں یہ علم ولایت تھا تو علم ولایت کا اس بات حدیث نبوی سے اور صحیح بخاری سے ہو گیا علم لدنی کا اثبات قرآن سے ہوا علم ولایت کا اثبات اور علم الاسرار کا اثبات صحیح بخاری سے ہوا تو موسا علیہ السلام کے سوال کے جواب میں حضرت خدر علیہ السلام نے کہا وہ حدیث کے الفاظ جو امام بخاری لائے ہیں قابل توجہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں یا موسا یہ جو باب نمبر پنتالیس ہے مسلسل حدیث نمبر ایک سو بائیس ہے اور باب ما یوستحب لعالم اضا ساس عالم اس باب کے تحت یہ حدیث امام بخاری نے وارد کی ہے اور اس باب کے تحت امام بخاری نے ایک ہی حدیث لکھی ہے ایک بس اس میں حضرت علیہ السلام نے کہا یا موسا یہ کلمات توجہ طلب ہیں کلمات محمدی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لات فرمایا موسا میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم رکھتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور آپ کی وہ علم نہ ضرورت تھی نہ آپ کے پاس ہے وہ انتا اللہ علم اللہ کل ہوں اور آپ کے پاس ایک وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا وہ میری ضرورت نہ تھی سو میں اس کو نہیں جانتا اب فرمایا کہ ایک علم میرے پاس ہے جو آپ نہیں جانتے ایک علم آپ کے پاس ہے جو میں نہیں جانتا تو اس میں ایک گناہ علم لدنی اور علم ولایت کے باب میں علمی فضیلت ہوئی مگر یہ فضیلت کلی فضیلت کو مستلزم نہیں جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں مگر حکم افضل و مفضول کا کلی فضیلت پر کیا جاتا ہے افضل موس علیہ السلام ہی رہے یہ جزوی فضیلت تھی علم لدنی کی مگر اس سے ثابت ہوا کہ اولیا کے پاس علوم اسرار میں سے وہ علم لدنی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا یہ اس حدیث بخاری سے ثابت ہوا اس کے بعد آگے امام بخاری نے میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب بخاری شریف پڑھتا تھا تو یہ شعر وہ پڑا کرتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی شعر میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے انہوں نے پہلے بزرگوں سے سنا ہوگا یہ چلا آ رہا ہے روایتاً ایک شعر نسلاً بادہ نسل وہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئیں آپ کو آج پتہ چلے دورہ صحیح بخاری سے کہ بخاری ہے کیا بخاری کیا ہے اپنے آپ کو کمپلیکس میں سے نکال دو اہل سنت کا نقش یہ ہے کہ مقدمہ آپ کا مضبوط ہے وکیل کمزور تھے آپ کے عقائد مطابق قرآن ہیں آپ کے عقائد مطابق سنت تو حدیث ہے آپ کے عقائد وہی ہیں جو بخاری میں ہیں جو مسلم میں ہیں جو ترمزی میں ہیں ابو داؤت میں ہیں جو امام اعظم کے ہیں جو مالک کے ہیں جو شافعی کے آمد بن حمل کے ہیں آپ کے عقائد کا ایک تسلسل ہے سراج اعظم کا جو امام اعظم سے لے کر ایم سیہ ستا کا جو اور کبار کا جو سیزنا غوث الاظم سے خواجۂ اجمیر تک اور آج مجد الفسانی تک اور شیخ محقق قبد محدث محدس دہلوی تک وہی عقائد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے وہی اسکلانی کے وہی کستولانی کے وہی نووی کے وہی سیوتی کے وہی زیری کے وہی ابن حمام کے اور وہی عقائد چلتے چلتے آلہ حضرت مجد شاہم رضا خان کے وہی عقائد میرے وہی عقائد آپ عقائد آپ کے حق ہیں مطابق کتاب و سنت ہیں مگر ہوتا کیا ہے کبھی مقدمہ صحیح ہوتا ہے دعوی صحیح ہوتا ہے آپ وکیل کمزور کر بیٹھتے ہیں پیسے نہیں ہیں جیب میں یہ مغالطہ لگ گیا پہچان نہیں ہے پیسے تو بڑے ہیں کمی پیسوں کی نہیں آج کمی پہچان کی ہو گئی ہے کمزور وکیل کر لیا دوسرے کا دعوی مقدمہ غلط ہے جھوٹا ہے اس نے وکیل تکڑا کر لیا تو تکڑے وکیل کی وجہ سے وہ اپنا مقدمہ جیت گیا تو مقدمہ ہارنے کا مطلب یہ قتل نہیں ہوتا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا نہیں اس کا وکیل کمزور تھا اے علماء اہل سنت اس دورے صحیح بخاری کے ذریعے بخاری شریف جتنی بھی پڑھی گئی جتنا نصیب ہوا مگر کثرت کے ساتھ عقائد کے باپ میں پڑھنے پڑھانے اور بخاری کے ساتھ مسلم ترمزی ابو داؤت اور شارحین اور محدثین کو ساتھ ساتھ چلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے عقیدے کا ایک باپ بھی آئما سے مختلف نہیں ہے مگر نقص کیا ہوا اللہ ماشاء اللہ اساتذہ اکابل اہل علم کو چھوڑ کر اکثریت علماء کی خوطبہ کی فضلہ کی آئمہ کی واحضین کی اکثریت نے کتاب و سنت کے علم سے کنارہ کشی کر لی کتنے ہیں جو رات دن کتب حدیث کھنگال تھے کتنے <سؤال> ہیں جو قرآن کو سینکڑوں تفاثیر کے ساتھ پڑھتے رہتے کتنے ہیں جن کی رات دن بخاری مسلم تن کے ساتھ بسر ہوتی ہے مساجر اصلیہ کو چھوڑ دیا اور بعد کے بزرگوں کی کتابوں پر کل تکیہ کر لیا ان کی کتابیں بخاری مسلم سے مختلف نہ تھی وہ انہی کی شیا تھی مگر لوگوں کو آپ سمجھانے بیٹھے وہ سیوتی کو نہیں مانتے وہ اعلی حضرت کے نام پر نہیں مانیں گے شیخ عبداللہ ال الی کا حوالہ آپ نے حوالے دینے شروع کی علماء کے انہوں نے کام مانتے ہی نہیں ہمیں بخاری سے دکھاؤ اور آپ کے گھر میں بخاری ہے ہی نہیں تجرید بخاری کا ترجمہ رکھا ہوا ہے. اکثریت کی بات بتا رہا ہوں عقل اکابر علماء کو چھوڑ کر مگر ہر مسجد میں اکابر تو نہیں بیٹھے ہر مسجد میں خطاب تو آپ نے کرنا ہے ہر جمعہ پر آج کا دور دلیل کا دور ہے اور دلیل ہر شخص یا قرآن کی مانتا ہے یا حدیث کی اور جب ہمارے سامعین سامنے آتے ہیں تو انہیں قرآن اور حدیث کی بجائے میاں محمد ملتے معذرت کے ساتھ میں خود ذوق سے سننے والا ہوں میاں محمد کا ان کے کلام کو بڑے ذوق سے سنتا ہوں اور گنگناتا بھی رہتا ہوں مگر آج کی نوجوان نسل وہ کہتی ہے ہم آپ سے بہاری کا حوالہ مانگتے ہیں مسلم کا مانگتے ہیں ترمسی کا مانگتا ہے سیاہ کا مانگتے ہیں ہمیں کتاب و سنت کی دلیل سے سمجھاؤ آپ ان کو اکابر اولیاء علماء اپنے بزرگوں کے حوالے سناتے ہیں. وہ نہیں مانتے نتیجتاً آپ کا کیس رد ہو گیا وہ دوسروں کے پاس گیا اس کا عقیدہ غلط ہے تطبیق غلط ہے معنی غلط ہے مراد غلط ہے تشریح غلط ہے مسئلے کاغذ کرنا غلط ہے فہم غلط ہے مگر وہ تیزی کے ساتھ رٹی ہوئی حدیثوں پہ حدیثیں پڑھتا جا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ ان سننے والے غریبوں کو نہ عربی آوے نہ بخاری آوے ان کو عربی اور بخاری تو آتی نہیں نہ مسلم اور ترمزی آتی ہے ان کو کیا خبر ان کو فقط اتنا پتا ہے کہ سبحان اللہ حدیثیں سنا رہا ہے بے وہ عربی زبان میں کچھ اور ہی بولے جا رہا ہوں. اس نے آیتیں پڑھ دی آپ کو کچھ خبر نہیں کہ آیت کا یہ مورد بھی ہے آیت کا شان نزول کیا ہے تفسیر کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں امام تبری نے کیا کہا امام سیوتی نے کیا کہا راضی نے کیا کہا خازم نے کیا کہا بغوی نے کیا کہا آلوسی نے کیا کہا کشاب نے کیا کہا کرتبی نے کیا کہا کسی کو کوئی خبر نہیں وہ قرآن سنائے جا رہا ہے تعلق ہو اس موضوع سے یا نہ ہو مگر کیس جیت گیا سننے والے نے کہا سبحان اللہ ہر بات قرآن سے ثابت کر دی اب اس کو نہ آگا مالو میں نہ پیچھا معلوم سبحان اللہ ہر مسئلہ اس نے حدیث سے ثابت کر دیا اب اس کو کیا پتا کہ ثابت کیا کیا ہے اس کو تو عربی آتی نہیں مگر ایک روب ڈال دیا جھوٹا اس روب سے کیس جیت گئے عقیدہ اہل سنت عقیدہ صحیح ہے ہمارے ساتھ بعض علماء نے اپنے اہل سنت کی علماء نے اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کو نعمتیں دے اور نعمتیں دے جو ہماری کاوشوں کی اور منہاج القرآن کی کاوشوں کو نہیں سمجھے اور مفت میں پچیس سال سے اختلاف کیا اور برا بھلا کہا اور تنقید کی اس کا سبب کیا تھا وہ اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک نے ساری زندگی کا میری مجلس میں بیٹھ کر کبھی مجھ کو سنا نہیں ہے دور بیٹھ کر فتوے دیے ہیں فقط نہیں سنا کہ کیا کیا ہے یہ شخص اور اگر کسی نے سننے کی جانے کی کوشش کی تو روک لیا روک لیا کہ میرے ویزے پر آئے ہو پاسپورٹ میرے پاس ہے خبردار وہاں دور ہے حدیث پر گئے سننا نہیں ہے پڑھنا بھی نہیں ہے بس کہتے چلے جانا ہے نتیجہ کیا ہے اختلاف کی وجہ یہ ہوئی کہ عقیدہ ہم نے وہ بیان کیا اکابر کو ہم سے بڑھ کے بھی کوئی اکابر کو مانتا ہے ہمارا تو لمحہ لمحہ اکابر کے جوڑوں کی خیرات پر ہے مگر میں نے فقط اس آہو کو سوے قطار میں کشم ناکا بے زمام رہا یہ اہل سنت کا جو شیرازہ منتشر ہو گیا تھا اور علم کی دنیا میں پستی آ گئی تھی اور قرآن اور سنت کے حاملین غلط طور پہ وہ بن گئے تھے اور آپ سے امامت اور قیادت علم کی چھینی جا رہی تھی میرا گناہ صرف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی شمع لے کر میں نے علم کی قیادت ان سے چھین کر پھر آپ کو دے دی ہے شرق سے غرق تک عرب سے اجم تک فقط یہ کی جائے کہ یہ عقیدہ حق کا. اکابر کو مانتا ہوں میں تو مکلد بھی ہوں میں تو مرید بھی ہوں میں کیوں نہیں مانوں گا اکابر کو مانتا ہوں مگر یہ جانتا ہوں کہ اکابر کی بات تائید ہوتی ہے دلیل نہیں ہوتی دلیل کتاب و سنت ہوتی ہے آج کے دور میں جب تک آپ اپنی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کریں گے دنیا نہیں مانیں گی میں فقط ان کو پلٹا کر قرآن اور سنت کے علم کی طرف لے گیا ہوں بس یہ جرم کیا ہے اتنی سی گستاخی کی ہے اتنی بے ادبی ہو گئی ہے اور قرآن و سنت جب ثابت کر لیں پھر تائید میں یہ سب اکابر کے حوالے دے رہا ہوں کہ نہیں زبانی دے رہا ہوں کتابوں کے بغیر دے رہا ہوں کہ نہیں یہ سب کچھ حفظ ہیں مگر ان کے حوالے تائید میں لاتے ہیں وہ مسدار مسادر اصلیہ نہیں ہوتے وہ تائیدات ہوتی گرم چاہے اے علماء اہل سنت اگر آپ معاشرے میں علمی اعتبار سے اپنی عزت چاہتے ہیں عالم دین کے پاس عزت کا سبب کیا ہے نہ وہ مالدار نہ وہ کروڑوں پتی نہ وہ وزیر نہ وہ امیر نہ وہ کبیر نہ اس کے پاس کوٹھیاں نہ روب نہ اس کے پاس کوئی طاقت کوئی عزت کرے تو کیوں کرے نکتے کی بات سمجھ لیں ایک عالم دین کی عزت کے صرف دو سبب ہیں صرف دو سبب ہیں اس کے پاس علم مضبوط ہو اور اس کے پاس عمل سالے ہو بس بس بس تیسری شے نہیں علم مضبوط ہو مستحکم علم کتاب اور سنت پر ہے اور عمل صالح ہو عمل صالح ہو بولے تو کتاب و سنت کے دلائر سے بات کرے اور جب تنہا ہو جائے تو آنکھیں چھم چھم گرے یار کی محبت ہو عمل صالح ہو تقوی ہو پرہیزگاری ہو اخلاق حسنا ہو استغنا ہو پجاری نہ ہو دنیا کا یہ دو دولتیں لے لیں عزت پلٹ کے قرون اولا کی طرح واپس آ جائے گی اس پر محنت کریں دلائل اصلیہ کی طرف رجوع کریں آپ اپنا کیس جیت جائیں گے اچھے وکیل بن جائیں اور یہ دورہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھی وہ, وہ تیار کرنا تو عرض یہ کر رہا تھا اب جو بات جس پر ذوق آیا تو بات کر دی کہ بخاری کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے جو امام بخاری نے کی میں نے تراجم الاباب چونکہ یہ اشتہادی مسئلہ ہے روایت حدیث نہیں ہے سارے نئے قائم کیے کیوں یہ اگلی حدیث بھی اس کا سبب آ رہا ہے جو حدیث بیان کر رہا ہوں ترجمت الباب بھی سنیے اور حدیث الباب بھی سنیے باب ہے باب وز الماء ان دل جب باتھ روم میں جانا ہو باتھ روم میں جانے کے لیے پانی بھر کے رکھنا یہ باب ہے جب آپ اس باب کو پڑھیں گے چونکہ حدیث الباب کی مناسبت ہے جو حدیث کا شان نزول ہے وہ یہی ہے تو امام بخاری نے اس کے شان نظور کو لے لیا اور دوسری طرف اس لیے ذہن ان کا نہیں گیا کہ اس وقت یہ فتنہ اعتقاد کا تھا نہیں عقیدہ ہر ایک کا صحیح تھا اگر اس وقت اعتقاد کا فتنہ جو آج ہے اس وقت ہوتا تو شاید امام بخاری کے تراجم الابواب بہت جگہوں پر مختلف ہوتے تو احکام فقہ کے مطابق رکھ لیا کہ بیت الخلاء جانا ہو اگر باتھ روم تو پانی بھر کے رکھنا لوٹا بھر کے رکھنا لوٹا بھرنا یہ باب ہے ترجمت الباب اب حدیث کیا ہے پڑھیے سبحان اللہ حدیث ہے ان ابن رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس کون ہے جن کو آقا علیہ السلام نے ترجمان القرآن کہا یہ قرآن کا ترجمان ہے جس کو جبرائیل امین نے ترجمان القرآن کہا جس کو آقا علیہ السلام نے حبر و الامہ اس امت کا سب سے بڑا عالم کہا عبداللہ اللہ ابن عباس وہ ابن عباس اب بتانا چاہتا ہوں کہ ابن اباس پوچھیں اے عبداللہ ابن عباس. آپ بتائیں کہ آپ ترجمان القرآن کیسے بنے اے ابن عباس بتائیں آپ ہبر امت محمدیہ کے سب سے بڑے علم کے امام کیسے بنے وہ جواب دیتے ہیں نہ اس وقت صرف الناف کی کتابیں تھیں نہ فلسفہ و منطق کی تھی نہ علم تھا نہ فن تھا سوائے قرآن کے اور حدیث کے کیسے بنے عالم وہ جواب دیتے ہیں یوں بنا اور امام بخاری بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں تو عام باقی لوگوں کی طرح ایک آدمی تھا باقی جوانوں کی طرح ایک جوان تھا اور ترجمان القرآن یوں بنا کہ آقا علیہ السلام ایک دن بیت الخلاء تشریف لے گئے جب بیت الخلاء میں تشریف لے گئے فوت الح ودو ان تو میں نے باہر آپ کے لیے لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیا پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا بیت الخلاء میں جب آقا تشریف لے گئے تو پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا آقا باہر تشریف لائے تاکہ حضور ہاتھ دھوئیں گے آقا باہر تشریف لائے تو پوچھا من وعدہ احاذا یہ وضو یہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی کا لوٹا کس نے بھر کے رکھا ہے فخ میرا آکا علیہ السلام کو بتایا گیا حضور ابن عباس نے رکھا ہے تو آکر اسلام نے بلا کر فقال اللہ فکدین میرا لوٹا بھرنے والا ابن عباس مولا اس کو اس کائنات کا سب سے بڑا عالم بنا دے فقی بنا دے ابن عباس سے پوچھا آپ فقیح الامة اور ترجمان القرآن کیسے بنے انہوں نے کہا اور تو کوئی کتاب نہیں حضور کے لوٹے بھرتے بھرتے فقیہ امت بن گیا حضور کے لوٹے بھرتے بھرتے فقی الامت بن گیا یہ امام بخاری نے حدیث روایت کی تو اس پر میں یوں کہوں گا جنہوں نے حضور کے لوٹے بھرے وہ ترجمان قرآن بن گئے اور جو لوٹے بھرنے کے انکاری رہے وہ لوٹے کے لوٹے رہ گئے جنہوں نے میرے یار کے میرے آقا کے میرے محبوب کے لوٹے بھرے وہ لوٹ گئے جنہوں نے حضور کے لوٹے بھرے وہ لوٹ گئے اور جو لوٹوں کے انکاری ہوئے وہ لٹ گئے وہ لوٹے کے روٹے رہ گئے کیوں فرمایا تھا فکاف الدین ان نما انقاء سے منولہ ہوئی ہوتی یہ حضور کی خیرات ہے نہیں دیکھتے کوئی کتنا پڑا ہے جس کو جتنا چاہیں عطا کر دیں خا لوٹے بھرنے پر عطا کر دیں اور چاہے تو کوئی معلم الملاکوت و فرشتوں کا استاد ہو ایک ادب کا انکار کرے تو سارا علم سلب کر دیا جائے تو اس میں علم اور معرفت ذاتی خدمت کے ساتھ متعلق ہوا ذاتی خدمت کے ساتھ متعلق ہوا اس کے بعد امام بخاری سی بخاری کی اگلی حدیث کتاب الوضو میں سے ہی ایک سو ستر نمبر حدیث پہ آ جائیے امام بخاری روایت کرتے ہیں باب ہے تینتیسواں باب اب آپ نے دیکھا میں نے ترجمت الباب کی بات کر رہا تھا کہ لوٹا بھر کے رکھنا باب تھا اور حدیث نیچے جو آئیں وہ یہ کہ اس کے سرے میں حضور نے ان کو فقیہ امت بنا دیا ترجمت الباب اور حدیث الباب میں ایک مناسبت تو ہے کہ وضو لوٹا بھر کے رکھا تھا مگر اس کے علاوہ بھی حدیث الباب اور ترجمت الباب میں کچھ مناسبتیں ہیں وہ نہیں آئیں نئے تراجم الاباب کے ساتھ حدیث کی کتابیں مرتب کرنے کا مقصد تھا کہ جو مناسبتیں رہ گئیں اب نئے تراجم الباب بنائے جائیں حدیثیں وہی ہوں گی جام نئے ہوں گے شراب کوہن در نو شراب پرانی ہوگی یار کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا کفر ہے بس جام نئے ہوں گے حدیث اگری جو دے رہا ہوں تیتیس باب تیتیس کتاب الوضو باب الماء الضی یو غسال و بہی شعر ارالسان ارشاد فرمایا امام ابن ان ابن سیری قال قلت لعبیدہ میں نے حضرت عبیدہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ ان دن من شعر نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلمہ بل اہل انس امام ابن سیری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس آقا علیہ السلام کا ایک بال مبارک ہے موئے مبارک ہے اب یہ حدیث تبرک ہے عقیدہ کا کون سا باب ثابت ہوا اتبرک و بے ہی۔ اسلح آقا علیہ السلام کے شعر من مبارک سے تبرک لینا امام ابن سیری نے کہا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس آقا علیہ السلام کا من مبارک ہے اور یہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا حضرت انس بن مالک سے یا ان کے گھر والوں سے لیا تھا انہوں نے جواب میں کہا فقالہ اندیشن من احب الن دنیا و معافیہ انہوں نے کہا کاش ان بالوں میں سے ایک بال منہ مبارک میرے پاس بھی ہوتا کہتے ہیں خدا کی قسم اگر آکا علیہ السلام کا ایک منہ مبارک میرے پاس ہوتا تو دنیا و معافیا کی ہر شے ایک طرف حضور کا موئے مبارک کائنات میں سب سے اعلیٰ غنیمت و دولت تھی۔ یہ حدیث اس کے بعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأسا کانا بلحاطا من آخا من شاہ رہی ابنِ سری سی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے امام بخاری لائے ہیں کہ آکا سلاۃ السلام نے جب اپنا سر مبارک کا حلق کروایا حج کے موقع پر مینا میں حلق کروایا بال مبارک کٹوائے حلق تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آقا علیہ و السلام کے موئے مبارک حضور سے حاصل کیے اور دوسری حدیث جس کو امام مسلم لائے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کان الحلاق کو کو رسول اللہ صلی رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم وصحاب یطوف علیہ کہ حلاق آقا علیہ السلّۃ وسلام کے سر مبارک حل کر رہا تھا اور جو صحابہ ہیں وہ اس کے ارد گرد اس طرح طواف کرتے تھے جیسے کوئی کعبے کا طواف کرتا ہے کان یطوف بہی اصحاب ہو اور صحابہ کرام ان کا طواف کر رہے تھے ایک بال بھی آکا علیہ السلام کا کسی صحابی نے زمین پر نہیں گرنے دیا اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ بال مبارک کا تبرک اور موضوع چل رہا ہے وضو اور تہارت کا تو وضو اور تہارت کے موضوع میں بال مو مبارک کی حدیث کیوں آئی یہ ایک فقی مسئلہ ہے اس کا بھی تعلق تراجم راجم کے ساتھ ہے کسی کا رد کیا ہے مذاہب فکیہ میں سے بعض امام میں کیا بتاؤں شفاف کہ ہاں بال اگر پانی میں گر جائے تو اس سے وضو نہیں ہوتا ان کے ہاں بالوں کے بارے میں حکم مختلف ہے طیب کا نہیں ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ اور اہناف کے ہاں بال پاک اور طیب ہیں اور وہ پانی میں بھی گر جائیں تو ماں مستعمل نہیں ہوتا اور پاک اور طیب رہتا ہے وضو ہو سکتا ہے اس مقام پر امام بخاری شافعی ہو کر یا راج ال شافعیت ہونے کے باوجود شافعیہ کی رد کر رہے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب حنفی کی حمایت کر رہے ہیں. اس باب میں یہ حدیث لانے کی حکمت یہ ہے یہ تو فکر ہی بات تھی اساتذہ والی جو بتا دی اب اعتقاد کے موضوع پر آ جائیے آقا علیہ و السلام جب حلق کرواتے اور صحابہ کرام اس طرح ارد گرد حلقہ بنا لیتے اور ایک منہ مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے دیتے ایک بھی منہ مبارک زمین پہ نہ گرنے دیتے اور اٹھا لیتے اور آکا لہلاۃ وسلام کے بال مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لیتے یہ تو حج کا موقع ہے اسی صحیح بخاری میں بخاری پڑھ رہے ہیں اس سی بخاری کے اندر آگے جا کر کتاب الشروط میں امام بخاری نے ایک اور حدیث حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت کی ہے باب شروت فل جہاد اس میں صلح حدیبیہ کے مضمون کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں اس میں امام بخاری اس میں بیان کرتے ہیں جہاں پندرہ سو صحابہ بیت زمان کرنے والے پندرہ سو صحابہ ادیبیہ میں آقا علیہ السلام ارد گرد تھے وہاں بھی آقا علیہ السلام نے حلق مبارک کروایا اور صحابی بیان کرتے ہیں جس کو عروا بن مسعود اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے بعد میں صحابی بن گئے اسلام قبول کیا وہ روایت کرتے ہیں امام بخاری نے روایت کیا وہ کہتے ہیں فب اللہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ متن اللہ واقعی محمد محمد <سلام> صلیم امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور کہا کہ عربہ بن مسعود کہتے ہیں واپس جا کے قریش مکہ کو کہ اے قریش مکہ خدا کے لیے اصحاب محمد کے ساتھ جنگ نہ کرنا آقا علیہ السلام کے غلاموں کے اور عاشقوں کے لشکر سے جنگ نہ کرنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن حدیبیہ کے مقام پر نیچے گراتے تو پندرہ سو صحابہ لواب دہن زمین پہ نہ گرنے دیتے اٹھا کے چہروں پر مر لیتے اگر حجامت کرواتے تو ایک گیسوے پاک زمین پہ نہ گرنے دیتے اٹھا کے سنبھال لیتے وضو کرتے تو پانی کا ایک, ایک ایک قطرہ زمین پر گرنے نہ دیتے اٹھا کے چہرے جسم پہ مر لیتے اور ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کو پانی کا قطرہ نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر اپنے آپ کو مر لیتا اور انس بن مالک سے امام مسلم نے روایت کیا لقد رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتاب الفضائل بابرس بہی امام مسلم نے باب قائم کیا ہے و تبرو کے بہی تبر باب فرماتے ہیں رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اطاف بھائی اصحبہ اور اسی طرح پھر دوسرے مقام پر یہ ہے کہ آک علیہ السلام نے حج کے موقع پر حلق کروایا اور دست مبارک سے خود صحابہ میں بال مبارک تقسیم کیے خود تقسیم کیے اور کہا کہ میرے صحابہ میں بانٹ دو اب ثابت یہ ہوا آک علیہ السلام اپنے آسار مبارک اپنے منہ مبارک اپنے وزو کا پانی آکا کی آخوں کے سامنے پندرہ سو سے ہابا کا اجماعل کل صحابہ کا اجما کہ لعاب دہن اٹھا کے چہرے پہ مل رہے ہیں حضور منع نہیں فرما رہے کیا اس کو شخصیت پرستی کہا جائے گا آج کی جو اصطلاح ہے شخصیت پرستی اس میں یہ آتا ہے یا نہیں بولیے کیا کر رہے ہو فرماتے میں بھی تمہاری طرح انسان ہو ماذا اللہ ایک بشر ہوں پیغمبر ہوں میں تمہیں اپنا لعاب دہن چہروں پر ملوانے کے لیے تو نہیں آیا میں تو اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں احکام شریعت دینے آیا ہوں تمہیں نمازی روزہ دار بنانے آیا ہوں اس لیے تو نہیں آیا کہ میری رتوبتیں اور میری لعاب دہن کو چہروں پر ملا کرو آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا حضور نے منع نہیں فرمایا یہ سنت صحابہ بھی ہوئی اور سنت مستفیٰ بھی ہوئی تقریر حتیٰ کہ اپنے دست مبارک سے دیا کے تقسیم کر لو اب اندیشوں میں دو چیزیں آ گئیں بال مبارک سے تبرک بھی آ گیا لعاب دہن کیا لواب دہن اور بینی مبارک کی رتوبت ناک مبارک یہ بھی آ گیا یہ فضلات میں سے ہے سکریشن ہے جو چیز جسم سے باہر نکلے وہ فضلہ ہوتی ہے اور جو جسم پر وہ بال تو گویا فضلات نبی سے بھی تبرک جائز ہوا اور شہرات نبی سے بھی تبرک جائز ہوا میری بات آپ سمجھے ہم اگر تھوکیں کہاں مسلیت اور کہاں افضلیت ہم تھوکیں تو اس میں جراثیم ہیں تھوکیں تو جراسی ہیں اور آکا علیہ السلام لو دہن گرائیں تو ابو بکر و عمر اپنے چہروں پہ مل لیں اب بھی مسلیت کی بات رہتی ہے یہ بخاری کا عقیدہ ہے مسلم کا عقیدہ ہے پندرہ سو صحابہ کا عقیدہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ آکا علیہ السلام کے منہ مبارک ہوں یا آکا علیہ السلات اسلام کے فضلات مبارک ہوں ان کی تہارت ثابت ہوئی ان کی تہارت ثابت ہوئی اور ان سے تبرک ثابت ہوا قاضی نے الشفاء میں تشریح کی امام کستولانی نے المواہب الدنیہ میں تصریح کی امام سیوتی نے خسائے سے قبرا میں تصریح کی علامہ عینی نے امدت الکاری میں تشریح کی ابن حجر اسکلانی نے فت الباری میں تصریح کی کون رہ گیا اماموں میں سے باقی شارعین حدیث میں سے امام بازار نے روایت کیا یہ تو تھا بال سے تبرک ہوئے مبارک سے یہ تھا لواب سے بول سے پیشاب مبارک سے بھی تبرک کرتے تھے جو فضلات جس میں عطر سے نکلتے وہ طیب اور پاک تھے طیب اور طاہر تھے طیب اور بولیے طاہر تھے اس پر ایک دلیل دے دوں بول مبارک آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پیشاب مبارک کیسے ہو گیا ایک ہی بات سمجھاتا ہوں اس کے دلائل اگر پڑھنے ہیں تو میری کتاب خسائے سے مصطفیٰ پڑھیے زخیم کتاب ہے خسائے سے مصطفیٰ اس کا ایک باب میں نے بے شمار عقلی نقلی اور حدیثی دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے فضلات کے طیب اور طاہر ہونے کا مگر ایک نقطہ بتا دیتا ہوں بال مبارک بال پیشاب بنتا کہاں سے ہے بڑی خاص بات بتا رہا ہوں بنتا کہاں سے ہے پانی سے ہی بنتا ہے نا آپ نے پانی پیا ایک دلی لکڑی دے رہا ہوں آپ نے پانی پیا وہ آپ کے میدے میں گیا وہاں سے گردے سے ہوتا ہوا پیشاب کی نالی سے نکلا کچھ جسم میں ہو گیا ہضم اور کچھ نکل گیا اب یہ بتائیے میں ایک فلسفہ سمجھا رہا ہوں کہ پیشاب آکا علیہ السلام کا مبارک بال کیسے بن گیا اور ہمارا پلیت کیسے ہے نجس کیسے ہے اس وقت جب وہ گلاس میں تھا تو پانی طیب و طاہر تھا یا نہیں بولیے جب اس میں تھا تو پانی طیب اور طاہر تھا یا نہیں بولیے تھا کوئی شک ہے وہ نجس کب بنا جب آپ کے اندر رہا جب ہمارے اندر رہا تو پانی میں کوئی نجاست نہ تھی وہ تو طاہر بھی تھا متحر بھی تھا وہ تو نجاستوں کو پاک کرنے والا تھا پانی طاہر و متحر تھا وہ نجس خود کیسے بن گیا اس کو ہم نے بنایا نجس ہمارا اندر نجس تھا ہمارے اندر نجاست تھی جب ہمارے اندر رہا اور داخل کیا ہمارے اندر تو پاک تھا اور ہمارے اندر ہمارے تن کی سوبت میں رہ کے نکلا تو ناپاک ہو گیا تھا نجس اس لیے بنا کہ ہمارے اندر نجاست تھی ارے فضلہ طیب و تاہر پر انکار کرنے والوں فضلہ کیسے ناپاک ہوا کھانا روٹی سالن چاول پھل یہ جب تک ہمارے اندر نہ تھے باہر تھے سب پاک تھے یہ نجس کیسے بنے جب ہمارے اندر ہمارے من کی سوبت میں رہ کے نکلے تو ناپاک تھے باہر تھے تو پاک تھے ارے لوگوں ہمارا ما اندر سے تن ناپاک تھا ہمارے اندر کی سوبت نے پاک کو ناپاک کر دیا ارے حضور کے فضلات پاک کیوں نہ رہیں گے وہاں تو ناپاک بھی آ جائے تو پاک ہو جاتے ہیں وہاں تو ناپاک آ جائیں تو سوبتے مصطفیٰ سے پاک ہو جاتے ہیں تو پاک شے حضور کے بتن اقدس کے اندر جائے وہ ناپاک کیسے رہے گی وہ پہلے بھی پاک تھا نکلا تب بھی پاک تھا حضور کے بتن اقدس میں خدا نہ خاص تھا کسی شے کے نجس ہونے کا امکان نہیں ہے اگر پانی طاہر و مطر ہے تو بطن مصطفیٰ سے بڑا بھی کوئی طاہر و, و متحر ہے اگر پانی طاہر و متحر ہے تو فجود مستضاد سے بڑا متحر کائنات میں کون ہے پڑھیے حضور کے اسما میں طاہر طیب متحر ہے یا نہیں ہے <تصفح> یا نہیں <تصفح> تو بس پاک پاک کے اندر گیا پاک تھا جب داخل ہوا پاک رہا جب نکل گیا سب فسلات پاک اور طیب اور طاہر ہیں جن کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئی ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا سمجھیں تھوڑا سا سمجھیں آکال السلام تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محقق عینی نے اس بات کی تصریح کی علامہ عینی نے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بریلویوں نے مسئلہ گھڑ لیا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتا دی ہے نہیں وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ حدیثیں آئیں علامہ عینی نے اس کی تصریح کی کہ حضور کے فضولات طیب و طاہر ہیں امام اسکلانی نے فتول باری میں تصریح کی حوالے لکھ کے طیب و طاہر وہ تو دور کی بات ہے علامہ اشرف علی صاحب تھانوی علماء دیبند کے اکابر میں سے انہوں نے اپنی کتاب نشر التیب میں باب قائم کیا کہ حضور کے فضولات طیب و طاہر ہیں کل تک تو سارے مانتے تھے آج خدا جانے کیا ہو گیا امام قطرانی نے لکھا طیب و طاہر ہیں اور بزار نے روایت کی حدیث تبرانی نے روایت کی امام حاکم نے روایت کی امام ابو نعیم نے ہلیت الاولیا میں روایت کی امام دار کتنی نے روایت کی کہ حضرت ام ایمن آکا علیہ السلام جب علیل تھے تو پیالے میں بال مبارک کر دیتے تھے رات کو کیا حضرت امی ایمن اٹھی انہوں نے پی لیا آقا علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ وہ کہاں گیا میرا بول ارض کیا میں نے پی لیا فرمایا تیرے پیٹ کو کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی تمام شارحین میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سمجھ لیں بڑی پتے کی بات کل نے بخاری حضور کے فضلات کے طیب و طاہر ہونے کے قائل ہیں ختم ہو گئی بات. اور کسی نے بخاری پڑھی ہو تو تب پتہ چلے شروع کو بڑے امام نووی قائل ہیں قاضی یاز قائل ہیں عینی قائل ہیں کستلانی قائل ہیں اسکلانی قائل ہیں کرمانی قائل ہیں سیوتی قائل ہیں ملا ریکاری کائل ہیں کل شارحی ہی نے بخاری آقالیہ علیہ و اسلام کے فضلات مبارک کے طیب و طائر ہونے کے قائل ہیں اور امام استلانی نے تو الگ المباحب لدنیا دنیا میں وہ تو شرح بخاری میں کر ہی دیا اس میں بہت ساری احادیث جمع کی یہی وجہ ہے کہ آکا علیہ حاضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا جب کبھی آقا علیہ السلام کہیں سفر پر بھی بول و براز مبارک فرماتے اور محدثین نے لکھا ہے محدثین نے کہ ایک سے سے بھی پوری زندگی منقول نہیں ہے کہ زمین پر کسی نے حضور کے بولو براد مبارک کو دیکھا ہو جب کرتے تو زمین پھٹ کے نگل جاتی زمین نگل جاتی وہ کہتی چلو اور میرے نصیب میں کچھ ہے یہ نہیں یہی برکت تو لوں تو فضلات مصطفیٰ سے بھی تبرک ہوتا پسینہ مصطفیٰ سے بھی تبرک ہوتا میں سلیم تبرک لیتی پسینہ مبارک کو شیشی میں جمع کر رہی ہے آقا علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں مسلم شریف کی حدیثیں صحیح ہیں آقا نے پوچھا کیا کر رہی ہو مازا تفالی کیا کر رہی ہو ارت کی آقا نرجو برکتن لس بیانے نا آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت لے رہے ہیں بہ بہی ہم اس سے تبرک لیتے ہیں احادیث بری پڑی ہیں کل اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے یہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہ مذہب ہے حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں آپ کہیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کہاں ہیں امام قسطلانی شار بخاری خود شافعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں بب حاضہ کالا ابو حنیفہ یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے کہ فضلات مصطفیٰ طیب و طاہر ہیں خون مبارک بھی پاک ہے آقا کا حتیٰ کہ شیخ علیہ السلام امام ابن حجر اسکلانی بیان کرتے ہیں تو تَقَاصَرَتِ الْعَدِّلَّةُ عَلَىٰ تَحَارَتِ فُضُلَاتِ امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ دلائل کی اتنی کسرت ہے کہ انکار کرنا ناممکن ہے کہ حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں المواہب اللہ دنیا جلد دو صفحہ اٹھر قد تقاثر اور فرماتے ہیں کہ امام بزار نے حضرت عائشہ سے ابو اوانا نے صحیح میں اور حاکم نے آکا علیہ السلاۃ وسلام سے یہ ساری حدیث روایت کی ہے کثرت کے ساتھ تو آکا علیہ السلاۃ وسلام کا کہ فضلات طیب مبارک سارے کے سارے پاکیزہ اور طیب و طاہر تھے طیب و طاہر تھے یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے تو گویا ہم نے کتاب الوضوع کی یہ تقریباً دو سو کے قریب ایک سو پچھتر تک پونے دو سو نمبر حدیث تک منتخب احادیث کو عقائد کے باب میں آج مکمل کیا اتفاق سے جو سامنے حدیث آ گئی صرف نوٹ کر لیں مہم بخاری کی وہ وہی حدیث آ گئی کہ قبر میں آقا علیہ السلام کی شانی کی نسبت ایک سوال ہوگا اور باب کیا ہے یہ ترجمت الباب کا مسئلہ ہے اور باب ہی مہم بخاری نے قائم کیا باب ملم یا توزا اللہ من الغشی کہ اگر غشی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اٹھے تو وضو کرے باب یہ ہے چونکہ اس کے درمیان غشی کا ذکر آیا ہے اور اس خشی کی مناسبت کو انہوں نے ترجمت الباب بنا دیا ہے اور حدیث پھر وہی ہے آقا نے فرمایا قد اوہی ہی یا الم تفتن فل مجھے وہی کی گئی ہے کہ قبروں میں تم سے سوال ہوگا کیا فیوقال ما ماں علم و پوچھا جائے گا بتاؤ اس ہستی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے وہی حدیث یہ حدیث نمبر 184 تھی اس پر ہم نے آج کے دورہ بخاری کا تیسرا سیشن اللہ کی توفیق سے ختم کیا بما علین البل